مختلف مختار موردین کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف موضوع پارا زمنگ دکان پتہ تعیش تو ای سنت کیسٹ اینڈ سی ڈز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین دس ایک سو چوبیس اللہ لا شریک لا لا زد ولا, ند ولا مثل مسل والصلاة والسلام على من لا نبی باده ولا رسول باده وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزریاتہی و احلب ویرتی فلا مینشنیجی بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون مرر آنی اور آ مر فقد حرم ملاح علئی النار على سولا ومولانا محمد ومولانا محمد و وسلم وسلیم صل سلئی مخدوم من شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دیگر معزز اور مکرم علماء کرام سامعین گرامی قادر اشتہاروں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آج کے اس پروگرام کا عن اور موضوع شانِ صحابہ و اہل بیت رسول کانفرنس ہے میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہاں کے احباب نے اہل بیتے رسول سے مراد کون لوگ لیے لیکن صحیح بات اور حقیقی بات یہ ہے کہ اہل بیت نبی کا پہلا مصداق جو ہیں وہ ازواج متحرات ہیں اس کے بعد بھی اہل بیت میں اور داماد بھی اہل بیت میں شامل ہے لیکن اولین مصداق اہل بیت نبی کا امہات المومنین یعنی ازواد متحرات ہیں میری بات کا برا نہ مانیے گا پسند آئے تو مان لیجئے گا نہ پسند آئے تو باہر جاتے ہوئے دیوار پہ مار دیجیے گا یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کا تصور ہے جن میں ایک شخصیت ہے خلیفہ رابع فاتح خیبر داماد نبی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا تصور ہے سیدہ فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی انہا کا تیسرا تصور ہے ان کے لائق ترین فرزند حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی ان کا اور چوتھا تصور ہے شہید کربلا نواس رسول حضرت سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے یا لکھا جائے یا عنوان بنایا جائے تو پڑھنے والے کے ذہن میں اہل بیت سے یہی چار افراد مراد ہوتی ہیں آپ بھی ذرا اپنے ذہنوں کو کنگال لیجئے آپ کے ذہن میں بھی یہی مراد ہوتی ہے لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں اور کوئی آدمی مجھے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ حضرت سید نا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اہل بیت کیوں بنے کس وجہ سے بنے کس سبب سے اہل بیت کے زمرے میں آئے میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے دو جواب دیں گے ایک جواب آپ یہ دیں گے کہ وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اس لیے وہ اہل بہتے رسول ہیں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ صرف حضرت علی آپ کے چچا جاد بھائی ہیں یا اور صحابہ بھی آپ کے چچا جاد بھائی, بھائی, بھائی پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ چچا زاد بھائی پہلے ہوتا ہے یا خود چچا پہلے ہوتا ہے بولتے کیوں نہیں تو حضرت عباس زندہ نہیں تھے وہ آپ کے چچا نہیں تھے وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہ ہوئے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ اللہ مفصر قرآن اور تحجد کے ٹائم نبی پاک نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی ہے مولا میرے اس چچا کے بیٹے کو قرآن کا علمتا فرما کیا حضرت عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ تیسرے بیٹے فضل کیا نبی پاک کے ایک اور چچا جات بھائی جافر عقیل یہ بھی تو آپ کے چچا جات بھائی ہیں اگر اہل بیت میں شامل ہونے کا نقتا یہ ہے کہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں تو پھر دوسرے چچا زاد بھائیوں کو بھی اہل بیت میں شامل بالکل ایک دفعہ آپ ہٹ جائیں اس چیز سے کہ یہ میں نئی بات کہہ رہا ہوں اگر حقیقت پہ مبنی ہے تو آپ کو ماننی پڑے گی یہ بات دوسرا جواب آپ یہ دیں گے کہ نہیں جی وہ اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں اس لیے اہل بیت ہیں ٹھیک ہے آواز بس ٹھیک پہنچ رہی آواز آپ کو اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں تو بندیالوی عرض کرے گا جس کے گھر میں میرے نبی کی ایک بیٹی ہو وہ تو اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے جس عثمان کے گھر دو بیٹیاں ہوں اسے اہل بیت میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا ماشاورد. یا تو پھر آپ بھی اس بات کو مانے کہ لڑکی ایک تھی ماشاورد. یا تو آپ بھی اس بات کے قائل ہو جائیں کہ آپ کی بیٹی ایک تھی اور اگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں ایک نہیں چار ہیں تو ایک داماد اگر اہل بیت میں شامل ہے تو باقی کے دو داماد بھی اہل بیت میں شامل ہونے ہو. چاہیے پھر حضرت عثمان کو بھی شامل کیجیے گا اور اگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہیں میرے نبی کی پیاری لخت جگر ہیں تو پھر بندیالوی کہے گا کہ بیٹی ایک تو نہیں ہے بیٹیاں تو چار ہیں اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے فاطمہ اہل بیت ہے تو زینب پہلے اہل بیت ہے امے کلسوم پھر اہل بیت میں شامل ہیں رقیہ اہل بیت میں شامل ہے زینب نے صرف ایمان قبول نہیں کیا بابا کے مسلک اور توحید کے لیے نیزے برداشت کیے اسے زخمی کیا گیا یہ اونٹ سے گری ہیں ان کا حمل ساکت ہوا ہے انہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے اور جب ان کو نہلایا جا رہا تھا تو نبی پاک کی یہ سب سے بڑی بیٹی ہیں اور انسان کو پہلی اولاد سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے نبی پاک اس جگہ کے قریب آئے جہاں زینب کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ نے اپنی چادر ان عورتوں کی طرف پھینکی جو گسل دینے والی تھی کہ میری بیٹی کو میری اس چادر میں کفنا دینا اس کے والد کے پاس اس چادر کے سوا کوئی کپڑا بھی تو موجود نہیں ہے پھر نبی پاک نے فرمایا زینب بیٹا کسور تو میرا سی لوگاں سزا تین کیوں گی اگر کوئی کسور تھا تو میرا تھا کہ میں نعرہ لگا رہا تھا لا الہ الا کا میں تو بیان کر رہا تھا بت پرستی اور شرک کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا کسور اگر یہ بنتا ہے تو میرا بنتا ہے تیرا تو کوئی کسور ہو نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم بڑا محدود ہے اور میں جلدی جلدی اپنے موضوع کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں اگر فاطمت الزارہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں تو پھر زینب کو بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہیے امی کلسوم کو بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہیے رقیہ کو بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہیے اور اگر حضرت حسن اور حضرت حسین میرے نبی کے دو نواسے یہ اہل بیت میں شامل ہیں اس وجہ سے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں آپ کی بیٹی کی اولاد ہے اگر کوئی اس وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوتا ہے تو پھر زینب کی اولاد کو بھی اہل بیت ماننا پڑے گا اس کی بیٹی کا نام ہے امامہ اور زینب کے بیٹے کا نام ہے علی تیس ہی پہلی بار تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں حضرت زینب کی بیٹی کا نام ہے اماما یہی امامہ ہے کہ نبی پاک جب سعدے میں جاتے تھے تو آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جایا کرتی تھی اور میرا نبی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک یہ اتر نہیں جاتی تھی اور نبی پاک جب دوبارہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے اس کو دوبارہ اٹھا کے اپنے کاندھے پہ بٹھا دیا کرتے تھے یہ اماما کسی کو یاد نہیں رہی حدیث کی کتابیں اٹھائیے گا مال غنیمت میں ہار آئے زیور آیا کسی علاقے کی فتوحات کے بعد ان میں ایک ہار انتہائی نفیس متی خوبصورت ہے صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا اتنا نفیس اور قیمتی اور خوبصورت ہار مال غنیمت کی تقسیم میں کس کو ملے گا میرے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ پیار ہوگا محمل بات کی میرے نبی نے واضح نہیں کیا یہ اس کو دوں گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ پیار ہوگا صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے اے ہار تے آشا دے گھر گیا صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے صحابہ اس بات کو جانتے تھے اور آشا تو اہل بیت کی پہلی مصداق نبی پاک ہر بیوی بی کے پاس ایک ایک دن اور ایک ایک رات گزارتے اور باریاں آپ نے تقسیم کر رکھی تھی جس دن حضرت آشا کی باری ہوتی نا صحابہ بڑے توحفے بھیجتے تھے پتہ تھا نا کہ نبی پاک اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں حضرت آشا سے زیادہ محبت ہے آپ کو اس دن توحفے زیادہ بھیجتے ہیں انہوں باقی بیویوں نے مشورہ کیا کہ جب ہماری باری کا دن ہوتا ہے تو کوئی توحفے نہیں آتے یا کم توحفے آتے ہیں آشہ صدیقہ کی باری کے دن توحفوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں نبی پاک سے بات کرنی چاہیے کہ آپ صحابہ کو تلقین کریں کہ وہ بلا امتیاز توحفے اور تہائی بھیجا کریں تو کون بات کرے بھائی کہ فاطمہ کے سوا کون کر سکتا ہے باقی بیٹیوں کا تو انتقال ہو چکا تھا فاطمہ ہی زندہ تھی اور نبی پاک نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بزا تو مننی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سب سے چھوٹی بیٹی بھی ہے اور بندے کی ساری اولاد فوت ہو جائے اور ایک بیٹی بچ جائے تو اس سے جو پیار ہوگا جو محبت ہوگی جو تعلق ہوگا اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ فاطمہ داخل ہوتی ہے میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتی ہیں اور وہ چادر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں جس چادر کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے اسے بٹھاتے ہیں اسے ماتھے پہ چومتے ہیں فاطمہ بات کریں گی حضرت فاطمہ بات کرنے کے لیے آئیں یا رسول اللہ آپ صحابہ کرام کو کہیں نا کہ وہ حضرت آشا کے دن باری کے دن زیادہ تحفے بھیجتے ہیں وہ اس کا امتیاز نہ کیا کریں اور بلا امتیاز بھیجا کی کریں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے بابا کیوں نہیں فرمایا پھر آشا سے محبت کرو حضرت فاطمہ سے کیا کہتے ہیں پھر عائشہ سے محبت کرو یہ ناکام پلٹ گئی انہوں نے پھر ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ محترمہ کو کاصد بنایا کہ تم جا کے بات کرو وہ زوجہ محترمہ آئی انہوں نے گفتگو کی یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی نبی پاک نے اپنی اس زوجہ محترمہ اور میری ماں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آشا کے معاملے میں مجھے تنگ نہ کرو مجھے کعبہ کے رب کی کسم ہے میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں اترتا آشا میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ بھی ہوتا ہوں تو جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے کہنا پتہ نہیں کیا چاہتا تھا او ماما ہاں کہ یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ کیا ہوگی سب سے زیادہ پیار ہوگا تو صحابہ آپس میں چھ مگوئیاں کرتے ہیں اے ہار تے آشا دے گھر کہ سب سے زیادہ محبت ان سے جب سارا مالک انیمت تقسیم کرتے کرتے کرتے کرتے وہی قیمتی ہار بچا جس کے بارے کہا تھا اس کو دوں گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ پیار ہوگا میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار امامہ کے گلے میں تو یہ کس کی بیٹی ہے شاہباز اگر بیٹی کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے تو زینب کی بیٹی بھی اہل بیت میں ان کا بیٹا ہے علی یا زینبی تمیز کرتے ہیں علی تو بہت سارے ان کو جب الگ کریں گے دوسروں سے تو کیا کہیں گے علی ا زینی یعنی وہ علی جو کس کے بیٹے ہیں تاریخ کی کس کس بات کو آپ کھنگالیں گے یہاں تو لوگ مکھیوں کو پھکارے دے دے کے پیچھا کر دے گئے تھے پیندے گئے کسی کڈن دی کوشش نہیں کی جہاں کڈنا چاہتا اس نے کہنے نہیں بے دبے ساری دنیا کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی پاک بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ بتوں کو گراتے تھے اور پڑتے تھے جال الحق وضاحت الباطل ان الباطل اکان دہو کا گراتے چلے جاتے ہیں سب سے اونچی تصویریں اور مورتیاں تھیں حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی جہاں تک میرے نبی کی چھڑی نہیں پہنچ رہی تھی وہاں نبی پاک نے علی سے کہا تھا میں بھی ذرا محمر رکھ لوں اس کو کس کو کہا تھا علی, علی, علی کو کہا تھا میرے کاندھے پہ چڑھ جا ان کو توڑ دے لوگ کہتے ہیں یہ علی المرتضا تھے میں کہتا ہوں تاریخ و سیرت کی کتابیں اٹھاؤ یہ علی الزینبی زین بھی تھا جو میرے نبی کے ساتھ اس دن سوار تھا نبی پاک کے ساتھ ساتھ تھا نواسا تھا آپ کا یہ علی الزینبی بھی تھا اور اگر علی بھی ہو چلو میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی فرضیہ فرض کرو میں نے تیری بات مان لی کہ یہ حضرت علی المرتضاد تھے تو میں نے کہا جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو صحابہ تو اور بھی آپ کے ساتھ تھے بلال بھی آپ کے ساتھ تھے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کسی کو نہیں کہتے کہ میرے کاندھے پہ چڑھ کے بت توڑ دے علی سے کہتے ہیں میرا نبی بتانا چاہتا ہے علی تو بت توڑنے والا تھا علی تو بت تو علی تو بت توڑنے والا تھا علی بت بنانے والا نہیں تھا علی بت سکند تھا میرے کاندے پہ سوار ہو جائیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ موہرے نبوت پہ میں قدم رکھوں میں سوار ہو جاؤں نہیں آپ میرے کاندے پہ سوار عمر حضرت علی کی اتنی ہے تیس تیس سال کا کریل جوان شجا بے باز بہادر مرب جیسے کافروں کے ٹکڑے کر دیے اور عمر نے ابدے ود کو پاؤں کی ٹھوکروں سے علی نے اڑا کے رکھ دی فاتح خیبر ہیں بدروت کا غازی ہیں یمن کا قاضی ہیں خندق کا ہیرو ہے طاقتور بھی ہے جوانی بھی ہے قوت بھی ہے ہمت بھی ہے میرے کاندوں پہ چڑھ جائیے یا رسول اللہ خود توڑیے نبی پاک نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا اے بڈھا ابو بکر ہی چوک کے ل گیا جب ابو بکر اٹھا کے لے گیا تھا جب ابو بکر اٹھا کے لے گیا تھا پتہ ہے ابو بکر کی عمر کتنی تھی اکیاون سال اکیاون سال کا بوڑھا ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھایا اور پہاڑ پہ چڑھنے لگا پہاڑ پہ چڑھنے لگا قربانی اتنی زبردست دی ابو بکر نے حیران ہوتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے بندہ چالیس ہزار درم کی گٹھڑی باندھی چل پڑے پیچھے سے نابینا باپ جو مشرق تھا اس وقت تک مومن نہیں تھے ابو کوحافا جن کا نام عثمان ہے بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی حضرت علی کے والد بھی صحابی حضرت ابو بکر کے والد بھی صحابی ابو بکر بھی صحابی بیٹا بھی صحابی پوتا بھی صحابی بیٹیاں بھی صحابی داماد بھی صحابی چلائے نا تو پیچھے سے بوڑھا باپ کہتا ہے پتر اس واسطے پالی دینے کہ باپ جب بوڑھا ہو جائے اور نابینا ہو جائے تو پتر ہاتھی سوٹی بنے جس پر والد ٹیک لگائے تو بوڑھے اور نابینا باپ کو چھوڑ کے بندہ چلا جائے بیٹے اس لیے پالے جاتے ہیں حضرت ابو بکر سنے ہی نہیں جا رہے ہیں باپ پیچھے سے کہتا ہے میں بوڑھا نابینا تیرا والد میرا خیال نہیں کرتا ذرا اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ اسما ہیں آشا ہیں ان کو کون سنبھالے گا بیٹیوں کا رشتہ تو بڑا نازک ہوتا ہے والد تو اپنی نظروں کے سامنے سے انہیں اوجھل نہیں کرنا چاہتا بڑا نازک سا رشتہ ہے جب والد نے یہ ضرب لگائی نا کہ بیٹیوں کا لحاظ کر ابو بکر نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا دروازے کی طرف ہی نگاہیں ہیں اور چلتے چلتے کہتے ہیں بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے بابا آج میرے دروازے پہ وہ آیا کہ ساری کائنات چل کے اس کے دروازے پر حضرت عمر چلے تو اس کے دروازے پر عثمان چلے تو اس کے دروازے پر حیدر کرار چلے تو اس کے دروازے پر بلال چلے تو اس کے دروازے پر آسمانوں کا سید الملائکہ جبریل چلے تو اس کے دروازے پر ساری کائنات نبوت کے دروازے پر نبوت ابو بکر کے دروازے پر جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہیں جس کے دروازے کا دربان جبریل امین بنتا ہے محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا محمد ہے متا آل میں ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا محمد ہے متا آلم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا کیا کچھ نچھاور نہیں کیا, کیا کچھ نچھاور نہیں کیا بیٹی کے چہرے پہ تماچے لگتے ہیں کون برداشت کرتا ہے سکا چچا بھی بیٹی کے منہ پہ تماچا مار دے تو باپ اس کو بھی برداشت ہو نہیں کرتا چلے جائے کہ ابو جہل تماچے مارے بیٹی کے منہ پہ تماچے لگتے ہیں اور بیٹی بھی ابو بکر کی جس کو پتا تھا کہ نبی پاک کہاں ہیں پتہ تھا کہ غار میں کیسے پتا تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ روزانہ روٹیاں پکا کے اور سالن پکا کے تھی غار میں پہنچانا ہے بیٹے کی ڈیوٹی تھی مکے کی ساری ڈائری توں پہنچانی ہے غلام کی ڈیوٹی سی بکریاں دا تازہ تازہ دوہ کے نبوبت نارج توں پوانا ہے غلام بھی خدمت میں لگا ہوا ہے بیٹا بھی خدمت میں لگا ہوا ہے اسما بھی خدمت میں لگی پتہ تھا اسما کو جب ابو جال نے تماچا مار کے پوچھا کہاں ہے تیرا بابا کہاں ہے تیرا بابا یہ دروازے کی دوسری چوکھٹ پہ جا لگی نے لکھا کہ اس کے کان کی بالی گر گئی یہ بھی ہوش ہو گئی اسے ہوش آیا ابو جہل مار رہا ہے کہاں ہے تیرا بابا اسما نے کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں کسی تقیہ باز کی بیٹی نہیں ہوں کہ تقیہ کروں جانتی ہوں کہ میرا بابا کہاں ہے لیکن میری رگوں میں ابو بکر کا خون دوڑتا ہے مر جاؤں گی محمد کا راز فاش نہیں کروں گی بیٹوں کی قربانی اپنی قربانی دی باپ کی قربانی دی گھر کی قربانی دی چار کپڑے کی دکانیں تھیں حضرت ابو بکر کی مکے میں جس نے چھوڑی اڑتالیس ہزار درہم نقد تھا جو ابو بکر نے ساتھ لیا کہتے ہو مفاد کے لیے کلمہ پڑا تھا دولت کے لیے کلمہ پڑا تھا مال بنانے کے لیے کلمہ پڑا تھا شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے مکے میں کپڑے کی چار دکانیں اور چالیس ہزار دنم نقد لے کے نکلنے والا ابو بکر اور سوا دو سال حکومت کرنے والا ابو بکر انتقال کے وقت اپنی بیٹی عائشہ کو کہتا ہے اے میریاں پرانیاں چادراں دھو دے اس میں مجھے کفنا دینا تیرے بابا کے پاس ان چادروں کے سوا کچھ بھی موجود اس کے لیے تو کفن کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں تھے مجھے پرانی چادروں میں کفنا دینا حضرت آشا کے آنسو نکلے ارض کیا بابا پرانی چادریں ہم نئی چادریں خریدیں گے نئی چادروں میں کفنا گے توجہ ہے آپ کی نئی چادریں خریدیں گے نئی چادروں میں کفنائیں گے فرمایا بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں مرنے والوں کے لیے نئے اور پرانے سب براب کوئی سمجھو گے کوئی نہیں سمجھ ابو بکرو اپنی ذات کے لیے نئی چادروں کا کفن نہیں بنانا چاہتا نہ کبرا پانیاں شروع کی جی ابو بکر کی حالت دیکھو اور پھر ان کی حالت دیکھو وہ نئے کپڑوں کا کفن نہیں بنانا چاہتا یہ قیمتی اور ریشمی غلاف کس پہ چڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں مال قربان کیا بیٹیاں قربان کی باپ قربان کیا بیٹیوں کے منہ پہ تھپڑ برداشت کیے خود مصیبتوں میں گرا جان پیش کی اور وہاں کینٹ کے لوگوں بندیالوی کہتا ہے تبھی تو ابو بکر اتنا اونچا چلا گیا کہ نبوت کے برابر اس کی قیمت پڑ گئی اس میں نہیں سمجھو گے ابو بکر کی قیمت کس کے برابر پڑ گئی بولو بولتے کیوں نہیں ہو معمولی بات ہے میں یہ تو اردو والی کتابیں بھی لکھتی ہیں مشرقین مکہ نے اعلان کیا جڑا دونوں کا سر لے کے آوے یا زندہ گرفتار کر کے لے آوے دو سو اونٹ دیں گے دونوں کو لے آئے نبی پاک کو لے آئے تو ڈیڑھ سو دیں گے ابو بکر کو لے آئے تو پچاس دیں گے وہ نبی ہے وہ امتی ہے فرق بھی تو دیکھو نا وہ پیر ہے یہ مرید ہے وہ مقتدا ہے یہ مقتدی ہے وہ امام ہے اس کو لے کے آؤ گے تو ڈیڑھ سو دیں گے ابو بکر کی وہ حیثیت نہیں ہے اس کو لے کے آؤ گے تو پھر پچاس دیں گے دونوں کو لے آؤ تو دو سو دیں گے نہیں مشرقین مکہ کہتے ہیں دونوں کا سر لاؤ یا زندہ پکڑ کے لاؤ دو سو دیں گے دونوں میں سے جس ایک کو لے کے آؤ سو دیں گے ابو بکر کی قیمت کے برابر ہو گئے بولتے کیوں نہیں ہو معمولی بات ہے کوئی نسبت خدا کی قسم نبی پاک کے مقابلے میں ابو بکر ذرا ہے نبی آفتاب ہے یہ قطرہ ہے وہ دریا ہے یہ فرش ہے وہ عرش ہے یہ زمین ہے تو وہ آسمان ہے نسبتی کوئی نہیں نسبتی کوئی نہیں ساری دھرتی ابو بکر جیسے لوگوں سے بھر جائے ایک نبی کے ہم پل نہیں ہو سکتے اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے ہم پل نہیں ہو سکتے صلاح ہو یہ کبھی کبھی آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا اخباروں والے اشتہار دیتے ہیں اے فلانا دہشت گرد پھڑ کے لے ہو تو پنجا لاکھ دیں گے تے فلانا پھڑ کے لے آؤ تے پنجی دیاں گے فلانا لے آؤ تے دا دیں گے فلاں لے آؤ تو پانچ دیں گے وہ کیوں فرق ہے جی قیمت میں وہ جس طرح کی ان کی وقت ہے نا اسی طرح قیمت میں فرق پڑتا چلا گیا ہے مشرقین مکہ نے یہ نہیں کہا نبی کو لاؤ تو ڈیڑھ سو دیں گے ابو بکر کو لاؤ تو پچاس دیں گے نا مشرقین مکہ نے کہا دونوں کو لاؤ تو دو سو دیں گے دونوں میں سے کسی ایک کو لے کے آؤ تو سو دیں گے ابو بکر کی قیمت کس کے برابر پر زور سے بولو یہاں میں ایک مثال تقریر میں دیا کرتا ہوں اور جب میں مثال دیتا ہوں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے دودھ میں جب پانی ڈالتے ہیں ہمارے سرگودا میں ڈالتے ہیں نہیں یہ تو بڑے چنگے لوگ نہیں یار سمت لگتا ہے پیندے ہی ڈبے دے جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں حلوائی ڈالتا ہے دودھ والا ڈالتا ہے یا گھر میں عورتیں ڈالتی ہیں خالص دودھ اور بھینس کا تو اس میں تھوڑا سا پانی دودھ چیک کا بڑھیا مار جب پانی اس میں آتا ہے نا تو دودھ بڑھیا چیک کا مار دودھ کہتا ہے تیرا رنگ میرے رنگ جہا نہیں سمجھو گے کو نہیں سمجھنا تیر ذائقہ میرے ذائقے جہا نہیں تیرا مزہ میرے مزے جہا نہیں تیری قیمت میری تریت جی نہیں کتھے بڑے آنا دودھ پوچھتا ہوں دو کتھے بڑے آنا دودھ کہتا ہے میرے کول نہ پوچھ پان والے کول پوچھ میرے کو پوچھ میں مجبور ہوں پان والے کو پوچھ لیکن ایک گل سن پھر آوا میرا رنگ تیرے رنگ جہا نہیں میرا ذائقہ تیرے ذائقے جہا نہیں میری قیمت تیری قیمت جی نہیں لیکن یار وفادار ہاں جب تجھ میں آؤں گا نا اپنا رنگ ختم کر کے تیرا رنگ اختیار کروں گا شخصیت کو مٹانا آسان ہوتا ہے ذات کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے خودی کو مٹا دینا آسان ہوتا ہے جب تجھ میں آؤں گا نا اپنا رنگ ختم کر کے تیرا رنگ اختیار کروں گا اور میری اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی چڑھائے گا کڑھائی پہ نیچے جالے دلائے گا آگ جب تک میرا ایک قطرہ اور چویا تیرے اندر موجود رہا ساری آنچ خود سہلوں گا تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا دودھ کہتا ہے ایڈا وفادار ہے نا آ جا قیمت میری ہوئی تیری دودھ کس کے بھاؤ بک گیا پانی کس کے بھاؤ بک گیا بولو بولو پانی پھر کس کے بھاؤ بک گیا کسی دیارے کولے پا کے دیکھنا دودھ کو بھی کیا کر دوں گی کیوں انہوں نے اپنی شخصیت ختم انہوں نے دودھ کا رنگ اختیار کسی دن سرکہ ڈال کے دیکھنا کسی دن کوئی شربت ڈال کے دیکھنا دودھ بھی خراب ہو جائے گا جب ابو بکر نے اپنی شخصیت میرے نبی کی شخصیت میں مٹا دی مٹا دی اور ساری آج خود سہنے پر ابو بکر تیار ہو گیا میرے نبی نے کہا آ جا جیری قیمت میری وہی تیرے ابو بکر کی قیمت کس کے برابر پڑ گئی شروع بات کو یہاں سے کیا تھا بیان تو عظمت صاحبہ ہی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے تھوڑا سا رلا ملا چھٹی عرشے وہ بیت سے بات شروع ہوئی تو تھوڑی سی بات کیا ہو گئی لمبی ہو گئی عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اہل بیت کا سب سے اولین جو مسداک ہیں وہ کون ہیں شہباش ازواجے متحرا اٹھاؤ بائیسواں پارہ جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا جاتا ہے ان... ان اللہ انید انما... ان اللہ یورید انما... ان اللہ کمر رجسا بائی جس جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اس سے پہلی ایتے بھی پڑھ لو جاؤ بائیس میں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے بندیال بھی تمہیں کہنا چاہتا ہے اس سے پہلی ایتیں بھی پڑھ لو اس سے اگلی ایتے بھی پڑھ لو پہلی اور پچھلی آیتوں میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے یا نسان نبی لس تنہا من النساء کس کا تذکرہ ہو رہا ہے بولو زور سے بولو کرنا فی بوتے کننا اپنے اپنے گھروں میں ٹکی رہو ٹکی رہو کس کو کہا جا رہا ہے شاوا شاوا کس کو کہا جا رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو باہر نہیں نکلنا اور ایک اور جگہ پہ فرمایا یابیو کل یاد واجکا و بناط کا و نسائل مو میں نینا من یو نینا میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے بیٹوں سے کہہ دے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے اگر ضرورت کے ٹائم کبھی باہر نکلنا ہو تو یدھ نینا علیہ ہنا اپنے چہروں پر چادر کا گھونگھٹ ڈال لیا کریں یہ کون کہتا ہے شاہباز کس کو خطاب کر کے کہتا ہے تھی کچے پوا کے نسا چھڑے اور بیان دیتے ہیں میں نے تو اخبار میں پڑھا ہمارا ایڈیشن لاہور کا عام طور پہ آتا ہے سرگودا میں مجھے اس ادھر کے ایڈیشنوں کا پتہ نہیں حضرت نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہم پچاس فیصد آبادی کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے ہم پچاس فیصد آبادی کو چھپا کے نہیں رکھ سکتے یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں طلباء بھی بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مستورات دا لفظی میں نہ کی حضرت مستورات کا مینا بتاؤ عورت کا مینا کیا ہے عورت کا مستورات سطر سے ہیں سطر پردے کو کہتے ہیں عورت کہتے ہی اس کو ہیں جو پردے میں رہے اہل علم زیادہ لطف حاصل کریں گے باقیوں کے لیے میں ترجمہ کر دوں گا جان کی امان پاؤں تو کہوں یہ بے پردہ عورتیں جو بازاروں میں پھرتی ہیں یہ مستورات نہیں ہیں مخصوفات ہیں یہ مستورات نہیں ہے یہ کیا ہیں مخصوفات ہیں مستورات کون ہے مستورات کے زمرے میں وہ شامل ہیں جو کہے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا مجھے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے عورت اس کا نام ہو تم نے عورت کس کا نام بنا لیا جو کچے پہن کے بازاروں میں بھاگے پردے سے بے نیاز ہو جائے دوپٹہ گلے میں ڈال لے چادر سے بے نیاز ہو جائے وہ عورت ہے اور عورت وہ ہوتی ہے جس کو خبر ملتی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ایک ہی بیٹا تھا اس کا بھاگی بھاگی آئی مسجد نبی میں تصدیق کرنے کے لیے کہ واقعی گل سچی ہے میرا پتر شہید ہو گیا پردہ کیا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے نبی پاس گفتگو کرنے لگی کسی کونے سے کسی بندے نے آواز لگائی واہ بھائی واہ بیٹا کھو گیا شہید ہو گیا بیٹا چلا گیا اس نو پردے دی پڑی ہو یہ اس کو پردے کی پڑی ہوئی ہے تو وہ میرے نبی کی صحابیاں جلال میں آ کے کہتی ہے بیٹا ضائع کیا ہے حیاتوں ضائع نہیں کی عورت اس کو کہتی عورتیں وہ نہیں ہوتی جو سڑکوں پہ بھاگتی پھریں عورتیں وہ نہیں ہوتی جو پردے سے بے نیاز ہو جائیں عورت وہ نہیں ہوتی جو دوپٹے کو گلے میں لٹکا لے عورت وہ نہیں ہوتی جو چادروں کو پھینک دے عورت وہ نہیں ہوتی جو نیم پر رہنا پھرے عورت وہ نہیں ہوتی جو ایسا لباس پہنے کہ اس کا ایک ایک از اس لباس میں سے ظاہر ہوتا ہو عورت تو شرم و حیا کا نام ہے اللہ تو بڑی غیرتوں والا تھا خدا دی قسم میں اس سادیاں غیرتوں کا بھی بڑا خیال سی پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا جو لمائے کے رام بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے گا ہمارا دین جو ہے اخلاق کا دین ہے ہمارا دین جو ہے خندہ پیشانی سے ملنے کا دین ہے ہمارا دین جو ہے مسکرانے کا نام دین ہے اخلاق کا نام دین ہے اچھے بول بولو کولو لنا سے حسنا درست لے جا تند لے جا سخت لے جا بد اخلاقی نہیں کرنی اخلاق سے خندہ پیشانی سے ملو ہے ہمارا دین کہ نہیں بولو زور سے بولو ہے ہمارا دین لیکن ایک موقع پر ہمارا دین عورت سے کہتا ہے اتھے اخلاق نہیں وکھانا بد اخلاق ہو جا بد اخلاق ہو جا لہجہ ذرا تیز کر لے کروا لہجہ کر لے کب جب تو گھر میں اکیلی ہو دروازے پہ آیا تیرے خامن کا دوست دروازے پہ آیا تیرے بھائی کا دوست بھائی کا دوست آ گیا کامن کا دوست آ گیا گھر میں اور کوئی بندہ نہیں ہے اس نے دستک دی یہ پوچھنے کے لیے گئی کون اس نے اپنا نام بتایا اس کو پتا چل گیا خامن کا دوست ہے بھائی کا دوست ہے شریعت کہتی ہے ہن نرمی جی ہوں اخلاق دا مظاہرہ نہیں کرنا ہن ذرا لہجہ سخت رکھنا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے یہ لہجہ رکھنا ہے یہ لہجہ نہیں رکھنا وہ تو نہیں ہے میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا نہ کوئی اخلاق نہیں گھر میں خامند نہیں ہے بھائی نہیں ہے اکیلی ہے دوست اس کا دروازے پہ کھڑا ہے شریعت نے کہا تند خو ہو جا مجھے نہیں پتا کہاں ہے کدوں آئے گا میں دس کے جانا کدوں آئے گا دا بچہ نہ ہوگی شام کے ٹائم تیرے خامند کو ملے تو کہے اے بیوی رکھی ہوئی جی کہ بین پالی ہوئی جی؟ یہ لہجہ رکھ تیرے باپ سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ اس آدمی کے دل میں کوئی چور ہو یہ لہجہ رکھ جی یہاں تماشا کیا ہے باپ کو پانی پلائے قید بھائی کے کپڑے استری کرے قید عورتوں کو کیا کر دیا ہے گھر کے برتن مانج دے قید گھر کے کام کرے قید بھائی کی خدمت کرے قید خامن کی خدمت کرے قید والد کی خدمت کرے قید ڈایو بس کا ڈایو بس کی کنڈکٹر بن کے غیر محرم کو مسکرا مسکرا کے پانی پیش کرے آزادی واہ سڑکیں جامع سڑکیں جامع چیٹی عورت میں عزت بھی دیجیے بسوں کا کنڈیکٹر بڑا عورت بھی خوش ہے میں بسوں کی کنڈیکٹر بن گئی بسوں کی کنڈکٹر بن گئی اور جہازوں میں ایئر ہوسٹس کن کو پانی پلاتی ہے کن کو چائے دیتی ہے وہ عیسائی انگریز جنہوں نے ختنا جن کا نہیں ہوا خنزیر کھانے والے بغیرت ان کو جہازوں میں مسکرا مسکرا کے چائے اور ٹافیاں پیش کرتی ہے آزادی ہے ہم نے عورت کو آزادی دے دی ہے گھر کے کام کرے تو کیا ہو گئی ہے عورت کو کیا کر دیا ان لوگوں نے ماچس دی ڈبی دی تے دیکھو اورت کی دی تصویر سابر کی ٹکی پہ دیکھو اورت کی دی تصویر بور دیکھو اورت کی دی تصویر موبائل دے اشتہار دی سے دیکھو اورت کی دی تصویر داڑی منان پہ دیکھو بندہ پوچھے بےداری منر بے سامان زنانی کا کی تلوکے عورت عورت خوش ہے آزادی ہے تو یہ کر کے رکھ دیا اس معاشرے نے تیری عزت ان تکے تکے کے لوگوں نے مٹی میں ملا دی تو سمجھتی ہے آزادی آزادی اور عزت و عظمت عورت کو اسلام نے عطا کی عزت کس نے دی ہے ضور سے بولو کس نے دی ہے عورت کو عظمت کس نے دی ہیں ذرا توجہ کیجیے میری تقیر کی آخری لفظیں اور اس معاشرے کے ماحول پہ بولنا چاہتا ہوں اور آخری لفظ آخری لفظوں میں چند لفظوں میں بہت سی باتیں کہہ کے چلا جاؤں گا تجھے اسلام نے عظمت دی تجھے اسلام نے عزت دی عورت کو اسلام نے رفت دی عورت کو اسلام نے بلندیاں تھا کہ تجھے زندہ زمین میں گاڑا جاتا تھا تیری پیدائش کو منہوس سمجھا جاتا تھا اسلام آیا میرے نبی نے کہا جس میرے امتی کے گھر میں تین بیٹیاں ہوئیں، اس نے ان کو پالا پوسا بیٹوں کی طرح پیار کیا تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اچھی جگہ رشتہ دیکھ کے ان بیٹیوں کی شادی کر دی تین بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ ہو اکبر پھر دو بیٹیوں کا ذکر ہوا پھر ایک بیٹی کا ذکر ہوا بندیالوی کہتا ہے تو تو اتنی عظیم تھی کہ جب تو پیدا ہوئی والد نبیاں نال کھلار گئی تو پیدا ہوئی تو والد کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کروا کے چلی گئی اور جب تیری شادی ہو گئی تو میرے نبی نے کہا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے زکات فرض ہے تو ادا کرے اور اپنے خامند کی نافرمانی فرمانی نہ کرے یہ عورت جب مرے گی اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے رکھ دے گا جسے تو مرضی ہے ہی توڑ گیا تو تو بڑی عظیم تھی تو پیدا ہوئی تو باپ کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کروا دیا اور تیری شادی ہوئی تو خامد کی فرما برداری کی وجہ سے جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھل گئے اور اور جب تُو ماں بن گئی اللہ نے پوری جنت اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے رہا عزت <تصفح> تو تجھے اسلام نے بخشی ان مردودوں نے کیا عزت دینی ہے تجھ کو یہ تو تجھے پردے سے باہر لانا چاہتی ہیں؟ یہ تو تجھے محفل کی شما بنانا چاہتی ہے چاہتی ہے کہ تحفل کی شما بنے ناچے کودے گلیوں میں پھرے تھرکے گانے گاتی پھرے اسلام کہتا ہے تو شرافت سے رہے عزت سے رہے حیات سے رہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تع فرمائے وما علین کے کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بیل میں قابل تانگا